بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروسي پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللہ مبارک محمد محمد السلام اچھا جناب آج ریالٹی سیریل آف لیکچرز حقیقت کیا ہے دسواں لیکچر ہے آج تین اور چار ربی الاول چودہ سو تیس ہجری کی درمیانی رات یکم مارچ دو ہزار نو اور اتوار کا دن ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ کون ہے آج کا ٹاپک ہے اللہ کون ہے ہو از اللہ ان the لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹفک ریسرچ جو آج کی دنیا میں سائنٹفک فیکٹ سامنے آئے ہیں ان کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ اس کائنات کا مالک خالق اللہ کون ہے اور اس کی کیا کوالٹیز ہے انشاءاللہ اللہ تو سب سے پہلی اور ضروری چیز یہ کہ ہم میں سے ہر شخص کبھی تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے اس چیز کے اوپر تفکر کرے اس پر غور کرے ہر بندہ اپنے طور پہ کہ میں کون ہوں میں کہاں سے آیا میرے ماں باپ کہاں سے آئے میرے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا اور کیا یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں میرا کام صرف کھانا پینا اور وقت گزارنا اور مر جانا ہے یا یہ دنیا کی زندگی کوئی مقصد کے لیے ہے اور دنیا میں میں جو نیک امال کرتا ہوں اس کا موٹیو کیا ہے اور میں جو برائی سے بچتا ہوں تو کیوں بچتا ہوں اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس کیا ہے کیا مجھے کسی سے اجر لینا ہے نیک امال کر کے اور برائی سے بچ کے کیا میں نے کسی کے غضب کا شکار ہونے سے بچنا ہے کوئی موٹیو پیچھے موجود ہے یا میں بس ایوی ایک ریت کے تحت یہ سارے کام کر رہا ہوں پھر دوسری چیز ہم یہ سوچیں کہ میں نے جس زندگی میں آنکھ کھولی اس زندگی کے اندر میں نے کتنی اسٹیبلش چیزیں دیکھی ہیں مثلا سمندر دریا نہریں بادل بارش برف پہاڑ چٹانیں درخت پھل پھول دنیا کے جانور پرندے چرند اتنی اسٹیبلش مخلوقات جو میں دیکھتا ہوں یہ ساری کی ساری مخلوقات اتنے پرفیکٹ بیلنس کے ساتھ چل رہی ہیں کیا یہ سب خود, خود بخود ہو رہا ہے یا اس کی کوئی کنٹرولنگ اتارٹی ہے کوئی کنٹرولنگ ایجنسی ہے جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر رکھا ہے پھر اگر میں رات کے وقت کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤں اور دیکھوں کہ آسمان پہ کتنے ستارے ہیں دن کے وقت سورج نظر آتا ہے رات کے وقت چاند ستارے اتنی ساری چیزیں نظر آتی ہیں اور یہ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں اور صدیوں سے ہمارے اباؤ اجداد یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اسٹیبلش نظام کے تحت چل رہی ہیں یہ اتنا بڑا نظام اتنے بڑے بڑے کام کیا خود بخود ہو رہے ہیں اس چیز کے اوپر کبھی ہم غور کریں تو آج ہم نے اسی سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ یہ تمام معاملات کیا خود بخود ہو رہے ہیں یا ان کو کوئی سپر نیچرل ہے کوئی سپر نیچرل ایجنسی ہے کوئی سپریم اتارٹی ہے جو ان چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لئے پہلے میں آپ کو ایک, ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں اس وقت دو بڑے ایئر کرافٹ ہیں جو چل رہے ہیں نمبر ون ایئر بس اے تھری ایٹی جس میں تقریباً پانچ سو پچپن مسافروں کی گنجائش ہے اور دوسرا جو ہے وہ نائنٹین سیونٹی سے چل رہا ہے بوئنگ سیون فور سیون اس میں تقریباً 400 مسافر آتے ہیں یہ دو بڑے جہاز جو ہیں دنیا میں زیادہ تر جو معاملات ٹرانسپورٹیشن کے ہو رہے ہیں وہی سیون فور سیون سے ہو رہے ہیں اور بس اب یہ اے تھری ایٹی بھی جو ہے اس وقت ایئر باس کی یہ بھی لانچ ہونے والی ہے اس کے ٹیسٹ فلائٹس ہو چکی ہیں اگر میں یہ سٹیٹمنٹ دوں کہ یہ جو دو بڑے بڑے جہاز ہیں دنیا میں جو چل رہے ہیں یہ امریکہ کے اندر ٹورنیڈوز چلتے ہیں ٹورنیڈو کہتے ہیں ہم ہائی جھکڑ کو امریکہ کے اندر ہوائی جھکڑ چلتے ہیں اور وہاں جو کوڑے کے ڈھیر ہوتے ہیں ان ڈروں کے اوپر جو کچرا ہوتا ہے وہ ہا کا جھکڑ وہ کچرا اٹھاتا ہے اور اسے جہاز تیار ہو جاتا ہے تو کوئی بیوکوف آدمی کوئی پاگل آدمی بھی میری یہ اسٹیٹمنٹ ماننے کے لئے تیار ہوگا کبھی نہیں ایون یہ بال پوائنٹ اس بال پوائنٹ کے بارے میں میں یہ اسٹیٹمنٹ دوں کہ یہ بال پوائنٹ جو ہے یہ خود بخود بنی ہے تو ایک پاگل آدمی بھی میری بات کو انڈورس کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا تو جب یہ ایک چھوٹی سی بال پوائنٹ کے بارے میں ہمیں وہم بھی نہیں ہے کہ یہ ہمیں اس کو دیکھتے ہی خیال آتا ہے کہ اس کا کوئی ڈیزائنر ہے اس کو کوئی بنانے والا ہے اور پوری اسکیم کے تحت یہ چیزیں جڑی ہیں یہ خود بخود بن نہیں سکتی ہمیں وہم نہیں ہے وہم بھی نہیں کبھی آئے گا یہ چیزیں خود بخود بنی ہے تو اتنی بڑی کائنات اور اس کے تمام جو نظام چل رہے ہیں کیا خود بخود چل رہے ہیں تو یہ ہماری ایک عقلی عقل کو ہمیں جو پنچ کرنے والی چیز ہے وہ ہمیں انشاءاللہ اس طرف ڈائریکشن دے گی آج کے دور میں سب سے رلائبل سورس جو ہے نالج کا وہ ہے سائنس اور سائنس کی بھی ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں کہ دا نالج اوبٹ تھرو اینڈ مشاہدات اور تجربات کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو ہم سائنس کہتے ہیں اور سائنس کے تھرو جو علم حاصل ہوتا ہے جو اسٹیبلش علم ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ مشاہدات اور تجربات سے حاصل ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم سب کے تجربے میں یہ چیز ہے کہ آگ کے اوپر ہاتھ رکھا جائے تو آگ جا ہاتھ کو چلاتی ہے تو آگ کی یہ صفت برن کرنے کی یہ ہم نے تجربات سے حاصل کی ہے اس میں اب ہمیں کوئی وہم نہیں ہے تو سائنس میں بھی جتنی جو ایجادات ہوئی ہیں ڈسکوریز ہوئی ہیں جو اسٹیبلش ہو چکی ہیں جو ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوئی صرف ہائپوتھس ہیں یا تھیوریز ہیں ان کی بات نہیں کر رہا جو اسٹیبلش سائنس ہے وہ ساری کی سائنس جو ہے سب کی سب وہ انہی آبزرویشنس اور ایکسپیریمنٹس کے اوپر بیس کرتی ہے اور یہ پورا سالڈ نالج ہے جو اس وقت لوگوں نے اسٹیبلش کیا ہے لوگ اس کو مانتے ہیں پوری دنیا کے انسانوں کے درمیان یہ واحد وہ نالج ہے جو کہ کامن ہے جس کو سارے مانتے ہیں چاہے کوئی کافر ہے مسلمان ہے ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے یہودی ہے کوئی بھی ہے یہ بوڈازم کا ماننے والا ہے سب کے سب اس نالج کو مانتے ہیں تو آج انشاءاللہ شاء جو ہم یہاں چیزیں ڈسکس کریں گے وہ تمام کی تمام چیزیں میں نے دو اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑے چینل چل رہے ہیں سائنس کے علم کے نمبر ایک نیشنل جیوگرافک چینل جو کہ امریکہ کا ہے اور دوسرا ہے ڈسکوری چینل وہ بھی امریکہ کا ہے جو جتنی لیٹسٹ سائنٹفک ریسرچ اور ڈسکوریز ہو رہی ہیں وہ ان دو چینلز کے اوپر آتی ہیں اس سارے کا سارا ڈیٹا کسی مسلمان کا لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ انہی کفار نے انہی لوگوں نے جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا ہے اور آبزرو کیا ہے کئی دہائیوں کی محنت کے بعد تو سب سے پہلے ہم کنسڈر کرتے ہیں اپنی اس کائنات کو اس وقت ہماری اس کائنات یونیورس کے اندر ناسا کی لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق دو سو پچاس ارب گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں ٹو ففٹی بلین گلیکسیز اور ہر گلیکسی کے اندر تین سو ارب سے زیادہ سورج ہیں سٹارز. مثال کے طور پہ جو ہماری یہ گلیکسی ہے ملکی وے اس کا نام رکھا ہے سائنٹسٹ نے ملکی وے اس کے اندر یہ جو سورج ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سورج زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے اور یہ سورج اس گلیکسی کا سب سے چھوٹا ستارہ ہے اس طرح کے تین سو ارب اور سٹارز ہماری ملکی وے میں موجود ہیں یہ ایک گلیکسی بن گئی پھر اس طرح کی دو سو پچاس ارب گلیکسیز اور موجود ہیں کائنات کے اندر اور یہ تمام کی تمام گلیکسیز پچھلے دو پندرہ ارب سال سے پوری پرفیکٹ ہارمونی کے ساتھ ہر چیز موشن میں ہے اور یہ گلیکسیز اپنی ساری موومنٹس کے دوران ایک دوسرے میں سے نکل جاتی ہیں لیکن کبھی کوئی ستارہ دوسرے ستارے سے نہیں ٹکراتا اور ہر چیز کائنات کے اندر حرکت کر رہی ہے پورے پرفیکٹ بیلنس کے ساتھ پچھلے پندرہ بلین ایئر سے یہ اتنا بڑا کام کیا خود بخود ہو رہا ہے اگر ہم اس کی پر سوچنا شروع کریں کہ اتنا بڑا کام کیا خود بخود ہو سکتا ہے اس کے بعد کائنات کے جو فاصلے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی بحث میں کرتا ہوں اور اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ سائنٹسٹ نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ دنیا کے جو جتنے ساحل سمندر پہ ریت کے ذرات ہیں ان سے زیادہ ستارے ہیں کائنات کے اندر کائنات میں جو فاصلے ہیں یہ اتنے بڑے فاصلے ہیں کہ ان کو عام حالت میں کلومیٹرز میں ماپنا یہ کسی کے بس کا کام نہیں اس لیے کائنات کے جو بڑے فاصلے ہیں ان کو ماپنے کے لیے لائٹ ایئر کی ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے نوری سال تو ایک لائٹ ایئر یہ ہوتا ہے کہ ایک سال تک روشنی سفر کرتی رہے تو وہ جتنا فاصلہ طے کرے گی اس کو کہتے ہیں ایک نوری سال اور روشنی کوئی گھوڑے کی یا جہاز کی رفتار سے نہیں چلتی روشنی کی رفتار ہے ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل یعنی زمین کے سات چکر لگا سکتی ہے پوری زمین کے روشنی ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر بنتا ہے ایک سیکنڈ میں روشنی کی رفتار تو یہ روشنی جو ہے ایک سال تک سفر کرتی رہے تو جتنا فاصلہ طے کرے گی آپ ذرا دیکھیں کتنا فاصلہ ہوگا ساڑھے نو خرب کلومیٹر میٹر ساڑھے نو ٹریلین کلومیٹر بنتا ہے ایک سال ایک نوری سال کا فاصلہ اور ایک ٹریلین جو ہے ہزار ارب کے برابر ہوتا ہے تو ساڑھے نو ٹریلین کلومیٹر یہ ہے ایک نوری سال اب زمین کے جو سب سے قریب گلیکسی دریات ہوئی ہے وہ بیس لاکھ نوری سال کے فاصلے پہ تو ملین ایئرز بیس لاکھ سال تک روشنی سفر کرتی رہے تو پہلی گلیکسی تک پہنچے گی اور اس طرح کی دو سو پچاس ارب گلیکسی کائنات میں اور موجود ہیں یہ اتنا بڑا جو سسٹم کریئٹ ہے کیا یہ خود بخود چل رہا ہے یا اس کی کوئی کنٹرولنگ اتھارٹی دنیا کے اندر موجود ہے اس چیز کے اوپر ہم نے ایمفسائز کرنا ہے پھر ہم اپنی کہکشاں پر غور کریں ہماری جو ملکی وے ہے اس میں جو سورج ہمیں نظر آ رہا ہے یہ پورے جو ہماری زمین اور اس کے ساتھ باقی جو پلینٹس ہیں اسی سورج کے گرد گھومتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سولر سسٹم تو ہمارا یہ جو سورج ہے یہ زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے اور اس سورج کے اندر ہر سیکنڈ میں پچاس کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز ہو رہی ہے ہر سیکنڈ میں پچاس کروڑ اٹامک بم کے برابر تھوڑی اماؤنٹ ہے ہیٹ کی اچھا اس کے بعد یہ سورج پورے نظام شمسی کو لے کر پچھلے پندرہ ارب سال سے ایک سٹار ہے ریگا اس کی طرف سفر کر رہا ہے گھوڑے کی رفتار سے نہیں جہاز کی رفتار سے نہیں دو سو کلو فی سیکنڈ ایک سیکنڈ میں سورج اور اس کے ساتھ جتنے پلانٹس ہیں سمیت زمین کے ہر سیکنڈ میں دو سو کلو میٹر طے کر رہے ہیں دو سیکنڈ میں چار سو تین میں چھ سو چار میں آٹھ سو پانچ میں ایک ہزار یہ بھی پانچ گنتی میں یہ ایک ہزار کلو سورج اور اس کے ساتھ سارے جو نظام شمسی کے باقی پلینٹس ہیں انہوں نے اتنا جو فاصلہ طے کر لیا ہے پچھلے پندرہ ارب سال سے وہ ایک سٹار ویگا کی طرف جا رہے ہیں لیکن ابھی تک وہاں پر نہیں پہنچ سکے تو یہ سورج اور اس کا جو سارا سسٹم ہے کیا یہ خود بخود چل رہا ہے کیا سورج کو کوئی ڈرائیور چلا رہا ہے اس کے اندر کوئی فیول ڈالا جا رہا ہے یا سورج کا کوئی باپ ہے جو اسے کان سے پکڑ کے چلا رہا ہے اور یہ تو ایک سورج ہے سب سے چھوٹا سورج اس طرح کے تین سو ارب سورج ہماری گلیکسی میں موجود اور پھر اس طرح کی دو سو پچاس ارب گلیکسی اور کائنات کے اندر جو دریافت ہو چکی ہیں پھر ہم مزید سفر کرتے ہوئے اپنے سولر سسٹم میں سب سے امپورٹنٹ جو پلانٹ ہے جو میریکل پلانٹ ہے ایک مرزانہ طور پہ پلانٹ ہے وہ زمین ہے اس کو کنسیڈر کریں زمین ایک تقریباً بیزو شکل کا بال ہے جس کا کتر سرکم فرینس جو ہے وہ چالیس ہزار کلو ہے یعنی ہم ایک طرف سے چلیں اور واپس وہاں تک پہنچے تو ہم چالیس ہزار کلو میٹر طے کریں گے زمین کی اس وقت جو تین بڑی بڑی موشنز دریافت ہو چکی ہیں ان میں سے پہلی موشن یہ ہے کہ زمین اپنے ایکسز کے گرد اپنے محور کے گرد ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر میٹر طے کرتی ہے جس کی وجہ سے چوبیس گھنٹے کے اندر ہمارے دن رات مکمل ہوتے ہیں ہر سیکنڈ میں کتنا آدھا کلومیٹر یہ ایک موشن ہے دوسری موشن اس کی ہے جو سورج کے گرد کرتی ہے اور وہ موشن ہے ہر سیکنڈ کے اندر تیس کلومیٹر ایک سیکنڈ میں تیس کلومیٹر کیا ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے پتہ چل رہا ہے کہ ہماری زمین اتنی تیز رفتاری سے چل رہی ہے اس تیس کلومیٹر کی وجہ سے تین سو پینسٹھ دنوں میں ہمارا سال مکمل ہوتا ہے اور تیسری جو بڑی موشن ہے وہ جو میں پہلے بتا چکا کہ پورا نظام شمسی سورج میں سارے کے سارے پلانٹس پچھلے پندرہ ارب سال سے دو سو کلو فی سیکنڈ کی رفتار سے ایک سٹار ہے ویگا اس کی طرف ٹریول کر رہے ہیں اس تک نہیں پہنچ سکے تو یہ تین بڑی موشنز اتنی بڑی بڑی موشنز ہیں جو پوری پرفیکٹ ہارمونی کے ساتھ چل رہی ہیں اور یہ جو زمین کی بڑی بڑی موشنز ہیں ان موشنز کے باوجود زمین پر رہنے والے کسی چرند پرند انسان جانور کو کبھی فیل بھی نہیں ہوتا کہ وہ اتنے خطرناک قسم کے جہاز پر سوار ہے کہ جو ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر گھوم رہا ہے اور ہر سیکنڈ کے اندر ساتھ ساتھ, ساتھ سورج کے گرد وہ تیس کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چل رہا ہے یہ تیس کلومیٹر فی سیکنڈ جو ہے سکسٹی ٹائمز دی ولاسٹی آف بلٹ بنتا ہے گولی کی رفتار سے ساٹھ گنا زیادہ رفتار سے زمین جو ہے یہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور دو سو کلو فی سیکنڈ پورا نظام شمسی جو ہے وہ چل رہا ہے تو یہ اتنی زبردست گریویٹیشنل فورس ہے اس کائنات کے اندر جس کی وجہ سے ہمیں زمین پہ رہتے ہوئے ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا تو یہ اتنے بڑے بڑے کام کیا خود بخود ہو رہے ہیں کیا زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے اس سارے سسٹم کو چلا سکتی ہے تو جو کام ساری کی ساری مخلوقات مل کے نہیں کر سکتی وہ خود کیسے ہو سکتا ہے پھر زمین پر موجود جو مخلوقات ہیں ان کو کنسیڈر کریں اس وقت زمین کے اوپر بیس لاکھ سے زیادہ مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں مور دین ٹو ملین انسان ایک مخلوق گھوڑا دوسری مخلوق گدا تیسری مخلوق بندر چوتھی مخلوق شیر پانچویں مخلوق ہاتھی چھٹی مخلوق اس طرح اگر گنتی کریں تو بیس لاکھ مخلوقات مخلوقات کی تعداد نہیں ہے آگے انسان ہی صرف دیکھ لیں شیروں سے زیادہ انسان دنیا پہ آواز ہے یہ اس طرح گننا شروع کریں تو یہ صرف ان کی اسپیشیز بنتی ہیں اور انسانوں کی تعداد چھ ارب کے قریب اور پھر اگر آپ انسیکٹس کو کنسیڈر کریں شرات الرب جو ہیں یہ کیڑے مکوڑے اس وقت دنیا کے اندر اتنے کیڑے مکوڑے موجود ہیں کہ اگر دنیا پہ بسنے والے ہر انسان کو 200 ملین الاٹ کر دیے جائیں انسیکٹس تو چھ ارب انسانوں میں بانٹے جا سکتے ہیں 200 ملین 20 کروڑ بنتا ہے ہر انسان کے حصے بیس کروڑ کیڑے مکوڑے آ جائیں تو چھ اب انسانوں میں بانٹے جا سکتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں کیا یہ خود بخود چل رہی ہیں اس وقت اس روئے زمین پر ایک اسکوئر انچ بھی ایسا نہیں جہاں پر کوئی زندہ مخلوق نہ ہو ایون آپ کی یہ جو جلد ہے اس جلد کو جب خوردبین کے ذریعے دیکھا گیا تو جلد کے اوپر بھی نہ نظر آنے والے بیکٹیریا موجود ہیں جو ہماری اس جلد سے خوراک حاصل کرتے ہیں عام انسان کے میدے میں تقریباً ساٹھ ہزار سے 1 لاکھ تک بیکٹیریا موجود ہیں جو کہ اس کا کھانا ہضم کرتے ہیں ایک دہی کے کب کے اندر اتنے بیکٹیریا موجود ہیں جتنی روئے زمین پر انسانوں کی تعداد ہے چھ ارب بیکٹیریا ایک دہی کے کب کے اندر موجود ہے یہ ساری کی ساری مخلوقات ان کا رزق کیسے پورا ہو رہا ہے پھر مخلوقات کا جو رزق ہے وہ کمپیٹیبل ہے آپ اگر شیر کے سامنے گھاس ڈال دیں کتنی خوبصورت کبھی نہیں کھائے گا جیسے ڈیزل انجن میں پیٹرول آپ ڈال دیں تو نہیں چلتی بکری کے سامنے کتنے ہی خوبصورت گوشت ڈال دیا جائے بکری اس پہ کبھی دیکھے گی بھی نہیں اس کی طرف ہاں بکری کے لیے جو گھاس بنی ہے وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے وہ کھاتی ہے اس کو ہزم ہوتی ہے شیر کے ساتھ گوشت کمپیٹیبل ہے وہ اس کو کھاتا ہے وہ ہزم ہوتا ہے یہ اتنا پرفیکٹ نظام جو ہے یہ کیا خود بخود چل رہا ہے پھر دنیا کے اندر جو درخت ہیں ان کی تعداد ہی آپ چھوڑ دیں وہ تو ٹریلینز میں ہیں اور ہر درخت کے اوپر جو پتے ہیں وہ پھر کئی ٹریلینس کی تعداد کے اندر ہیں انبلیویبل ڈیٹا ہے اس کو اگر گننا شروع کرے تو انسان گن نہیں سکتا یہ سارے کا سارا نظام کیا خود بخود چل رہا ہے پھر مخلوقات کی افسائش نسل جو ہے ریپروڈکشن کبھی غور کریں کہ ریپروڈکشن کے مخلوقات کے کئی طریقے ہیں جن میں سے چند ایک طریقوں میں سے ایک ڈومیننٹ طریقہ ہے انڈا جو پرندے وغیرہ ہیں ان کی جو افسائش نسل ہے ریپروڈکشن جو ہے وہ انڈے کے تھرو ہوتی ہے اب ایک انڈے کے اوپر غور کریں کہ ایک انڈے کو توڑا جائے اگر اس کے اندر سے لیسدار مادہ نکلتا ہے انسان سوچتا ہے پاگل ہو جاتا ہے کہ انڈے کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے کہ جس سے اتنا خوبصورت رنگین چوزہ باہر آ جائے اور کئی پرندے تو کئی کئی کلر کے ہوتے ہیں بندہ پاگل ہو جاتا ہے اس لیسدار مادے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے چونچ جیسی سخت چیز بن جائے پروں جیسی خوبصورت ایروفائل اسٹرکچر والی چیز بن جائے پھر آنکھیں بنے نہ صرف آنکھیں آنکھوں کے پیچھے شیشا اور اس کے پیچھے بینائی بھی بن جائے اس لیس کے اندر تو کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ شیشہ بن جائے یہ اتنے بڑے بڑے کام جو ہو رہے ہیں انڈے سے یہ کیا خود بخود ہو رہے ہیں زمین و سمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈا نہیں بنا سکتی ایک انڈا اور دنیا میں روزانہ ٹریلین آف ایگز میں سے بچے نکل رہے ہیں چوزے نکل رہے ہیں اس کے علاوہ چیونٹیاں نکل رہی ہیں چھوٹے مچھر نکل رہے ہیں آپ صرف ایک ڈریگن فلائی کے اوپر غور کریں جس کو ہم ہیلی کاپٹر کہتے ہیں اپنی پنجابی کی لینگویج کے اندر ڈریگن فلائی جو دو پروں والا ہوتا ہے بڑی تیزی سے پار لاتا ہے ڈریگن فلائی جو ہے یہ مکھی انڈے میں سے نکل رہی ہے اس کی ایک آنکھ کے اندر پچیس ہزار ٹائنیز مائکرو آئز ہوتی ہیں ایک ڈھیلے کے اندر پچاس ہزار آنکھیں اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں یار یہ انڈے میں سے اتنی مشکل چیز بان سکتی ہے زمین وسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک ڈریگن فلائی نہیں بنا سکتی تو جو کام زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے نہیں کر سکتی وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے اس کے اوپر غور کریں کہ جو کام کرنے سے نہیں ہو رہا سارے مل کے اپنی ایفٹ پٹ کر دیں وہ کام نہیں کر سکتے وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے اس کا جواب صرف یہ ہے کہ کوئی ایسی کنٹرولنگ اتارٹی ہے کوئی ایسی سپریم ایجنسی ہے کوئی ایسی سپریم بینگ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا اس کے بعد ایک بیج کے اوپر غور کریں ایک بالکل بے قدر بیج جو دیکھنے میں معمولی سی چیز ہے ہم اس کو زمین میں بوتے ہیں وہ اپنے سائز سے چھ سے لے کے دس ارب گنا بڑا ہو جاتا ہے اور اتنا بڑا درخت دنیا میں کئی درخت ہیں جو سو سو فٹ تک اونچے ہیں وہ درخت بنتا ہے اس ایک بیج میں سے ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے جتنی آج تک تاریخ انسان میں کتابیں لکھی گئی ہیں اس سے زیادہ ڈیٹا ایک بیج کے اندر موجود ہے دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی جو ایک بیج کے اندر موجود ہے ایک بیج کے اندر یہ ڈیٹا موجود ہے کہ اس بیج سے جو درخت بنے گا اس کے درخت کے تنے کی موٹائی کیا ہوگی اس کے ساتھ جو پتے لگیں گے اس کے پتوں کی تعداد کیا ہوگی اس کے پتوں کا کلر کیا ہوگا اس کے ساتھ جو فروٹ لگے گا اس فروٹ کا رنگ کیا ہوگا فروٹ کا ذائقہ کیا ہوگا فروٹ کی خوشبو کیا ہوگی اس کے ذریعے جو آگے پولن گریں گے اور اس کے بعد جو کتنے درخت بنیں گے یہ تمام کا تمام ڈیٹا ایک بیج کے اندر موجود ہے زمینوں آسمان کی ساری مخلوقات مل کر ایک ایسا بیج تیار نہیں کر سکتی جس کو زمین کی گہرائیوں میں بویا جائے اور اس میں سے اتنا بڑا درخت نکلا انسان پاگل ہو جاتا ہے بیج کی کنسٹرکشن کو دیکھ کے تو یہ اتنا کمپلیکس نظام جو ہے بیج یہ خود بخود بن رہا ہے جو کام زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے نہیں کر سکتی وہ خود بخود بھائیو کیسے ہو سکتا ہے اس کے اوپر غور کریں اس کے اوپر اسٹرائک کریں اپنے دماغ کو یہ کام اتنے بڑے بڑے کام ہم نے کبھی غور نہیں کیا اتنے بڑے بڑے کام کیسے کرے پھر پتوں کا جو نظام ہے ایک جو پتا ہے وہ پوری کی پوری ایک فیکٹری ہے ایسی فیکٹری ہے جو سولر انرجی کو اپنی غذا میں فوٹوسنتھس کے تھرو کنورٹ کرتی ہے پتا اپنی خوراک خود تیار کرتا ہے یار پتے کا کوئی باپ ہے جو اس کو سکھاتا ہے کہ درخت کے ساتھ دس ہزار سے لے کے ایک لاکھ تک پتے ہوتے ہیں ہر پتہ اپنی خوراک سورج کی روشنی سے تیار کرتا ہے یہ خود بخود کر رہا ہے پھر درخت کے ساتھ کوئی موٹر پمپ نہیں لگا ہوتا لیکن سو سو فٹ اونچے درختوں کے اوپر والے جو پتے ہیں ان تک بھی پانی جو ہے وہ پہنچتا ہے کوئی پمپ لگا ہوا ہے کیپلریز کا نظام ہے یہ نظام اتنا کمپلیکس سسٹم جو پانی کی جو واٹر کی سرفیس ٹینشن ہے اس کو یوز کر کے پانی اوپر تک جاتا ہے یہ خود بخود کیا ہو رہا ہے اور جو کام بھائیو کرنے سے نہیں ہو سکتے وہ خود بخود کیسے ہو سکتے اس کو کوئی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے جو اس کو چلا رہی ہے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر اگر ایک پتہ بنانا چاہیں یا پتے کا مٹیریل بنانا چاہیں کتنا خوبصورت کبھی ربر پلانٹ کا پتہ اپنے ہاتھ میں پکڑے بندے اس کو جب اس کو اب ٹچ کر کے دیکھے بندہ پریشان ہو جاتا ہے یار یہ مٹیریل مٹی میں سے کیسے نکلایا یار مٹی میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے اتنا خوبصورت پھول نکل آتا ہے ایک گلاب کے پھول کے اوپر غور کریں اس کے کلر کے اوپر غور کریں بندہ پاگل ہو جاتا ہے اس کلر یہ مٹی میں سے حقیر چیز میں سے اتنا خوبصورت پھول پھر کتنے کلرز کے پھول ہوتے ہیں یہ کیا سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے ایک حقیر چیز میں سے زمین میں اتنا سا بیج بونے سے اتنا بڑا درخت جو نکلتا ہے زمین بھی وہاں سے کم نہیں ہوتی یہ کون سی چیز ہے جو کنورٹ ہو کے اتنا بڑا درخت ہو جاتی ہے اور وہ درخت پورا سسٹم چلتا ہے اس کا پھر اس کے آگے پولن گرتے ہیں اس کی آگے نسل چلتی ہے یہ اتنے بڑے بڑے کام کیا خود بخود ہو رہے ہیں اور اس کے بعد سب سے حیران کن چیز وہ انسان ہے انسان اپنے اوپر غور کرے ہمارا یہ جو دل ہے روزانہ ایک لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے ایک لاکھ دفعہ ہر انسان کا دل دھڑکتا ہے اور ایک لاکھ دفعہ دھڑکنے سے دس ہزار لیٹر خون ہماری شریانوں میں ٹریول کرتا ہے روزانہ اور ہماری شریانیں جو ہیں وینس جو ہیں ان کو اگر جوڑا جائے تو ایک لاکھ کلومیٹر بنتی ہیں ڈھائی چکر پوری زمین کے بن جائیں ہر انسان کی شریانیں اگر جوڑی جائیں ان ساری شریانوں میں جو خون ٹریول کرتا ہے دل کے ذریعے کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے پھر اس کے بعد اس چیز کے اوپر غور کریں کہ ہمارے جو گردے ہیں روزانہ پچیس دفعہ ڈائلس کرتے ہیں ایک ڈائلسس کی قیمت مارکیٹ میں تقریبا ساڑھے تین روپے ہے کو آپ پچیس سے ضرور دیں ایک لاکھ روپے کا کام ہمارے گردے مفت روزانہ کر رہے ہیں بغیر کسی تکلیف کے تلس کروانے کے لیے تو ٹائم دینا پڑتا ہے تکلیف کاٹنی پڑتی ہے یہ ہمارے گردے خود بخود چل رہے ہیں کیا زمین و سامان کی ساری مخلوقات مل کے جس بندے کے گردے فیل ہو جائیں وہ گردے چلا سکتی ہیں دوبارہ یا دل فیل ہو جائے تو دل چلا سکتی ہیں یہ کوششیں ہوتی ہیں بیٹری لگاتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ دل چل رہا ہے لیکن جان ختم ہو چکی ہے اس طرح دل چلنے سے جان نہیں آ سکتی بیچ میں پھر ہمارے پھیپڑے روزانہ تیئیس ہزار دفعہ سانس اندر کھینچتے ہیں تیئیس ہزار دفعہ سانس باہر نکالتے ہیں اور جو سائنس سانس اندر کھینچتے ہیں آکسیجن جو آبزارو کرتے ہیں یہ آکسیجن پورے جسم کے ہر خلیے تک پہنچتی ہے اور ہمارے جسم میں خلیوں کی تعداد کوئی ہزاروں میں لاکھوں میں نہیں ہے ایک انسان کے جسم میں ہنڈریڈ ٹریلین خلیے موجود ہیں ہنڈریڈ ٹریلین اور ون ٹریلین از اکول ٹو تھاؤز بلین ہزار ارب کے برابر اس کو سمجھانے کے لیے سائنٹسٹ نے یہ ایگزامپل دی ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے تیس ملک ہوں اور وہ تیس کے تیس ملک درختوں سے پور ہوں ہر درخت کے دس ہزار پتے ہوں تو جتنے پتوں کی تعداد بنتی ہے نا تیس انگلینڈ جیسے ملک مکمل درختوں سے بھرے ہوئے وہ سارے پتے گنے جائیں ہر درخت کے دس ہزار پتے ہوں تو یہ ہنڈریڈ ٹریلین فگر بنتا ہے اتنے خلیوں تک آکسیجن روزانہ پہنچتی ہے جسم کے اندر خلیے موجود ہیں اور ہر خلیہ ایک پرفیکٹ فیکٹری ہے پاور جنریشن پلانٹ اس کے اندر لگا ہوا ہے وہ اپنی خوراک تیار کرتا ہے ہر خلیہ اس تک آکسیجن پہنچتی ہے خون کا نظام پہنچتا ہے یہ سارے کا سارا کمپلیکس سسٹم کیا خود بخود ہو رہا ہے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے یہ کام نہیں کر سکتی جس کے بارے میں ہمیں وہم ہو گئے شاید یہ خود بخود ہو رہا ہے پھر اپنی آنکھوں کے اوپر غور کریں ہماری آنکھیں روزانہ بارہ دفعہ چپکتی ہیں سے. بارہ ہزار دفعہ اگر ہم اپنے یہ ہاتھ کو الٹا کر کے ایک دوسرے پہ یوں رگڑے نا تو مرحل ہماری کھال اتر گئے اس سے زیادہ نازک چیز ہماری آنکھ ہے لیکن اس آنکھ کے درمیان ایسا لیکوڈ موجود ہے کہ جو اس آنکھ کو گھسنے نہیں دیتا اور تکلیف نہیں ہوتی وہ لیکوڈ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو خام ہمارے آنسو بہنے شروع ہو جائے جیسے ہمارے گلے میں بھی تھوک موجود ہے یہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو رال ٹپکنی شروع ہو جاتی ہے کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں بیماری ہوتی ہے ایک زیادہ مقدار میں ہو جائے تو رال ٹپک جائے کم ہو جائے تو ہم بول خشک ہو جائے یہ اتنا کمپلیکس نظام خود بخود ہو رہا ہے اگر ہم روزانہ بارہ ہزار دفعہ ایسے کریں نا خود سے تو تھک جائیں لیکن یہ بلا ارادہ یہ ساری کی ساری چیزیں کسی کنٹرولنگ اتارٹی نے اس کو ٹائمسٹ ڈیٹیل تک کنٹرول کیا ہے کہ جو ہمارے اختیار سے باہر خود بخود ہماری آنکھیں چل رہی ہیں جب کوئی خطرہ سامنے آتا ہے اندھیری چلتی ہے نہ چاہتے ہوئے خود بخود ہماری آنکھیں یوں بند ہو جاتی ہیں پھر اس کے اوپر پلکوں کے اوپر ہیں اور نہ صرف یہ بال اپنے ناخنوں پر غور کریں گوشت میں سے ناخن نکل رہے ہیں یار گوشت کے اندر کون سا مٹیریل ہے جو یہ ناخون باہر نکال رہا ہے یہ گوشت میں سے دانت نکل رہے ہیں یہ گوشت میں سے گھاس نکل رہی ہے یہ دیکھیں گھاس یہ بال نکل رہے ہیں جو بندہ پاگل ہو جاتا ہے یار گوشت میں سے اتنی مشکل مشکل چیزیں کیسے نکل رہی ہیں اور ناخن ہمیں کاٹنے پڑتے ہیں لیکن دانت کاٹنے نہیں پڑتے ہیں یہ ایک خاص مقدار پہ جا کے رک جاتے ہیں یار دانتوں میں کوئی باپ ہے جو ان کو کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد تم نے نہیں پڑھنا سر کے بال بڑھتے ہیں لیکن یہ ہمارے یہ والے بال نہیں بڑھتے ابرو کے بال نہیں بڑھتے ہیں اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے اس ساری کی ساری چیزیں کیا خود بخود ہو رہی ہیں جو چیزیں بھائیوں کرنے سے نہیں ہو سکتی انسان اپنی چیزیں خود کنٹرول نہیں کر سکتا تو خود بخود وہ کیسے ہو رہی ہیں اس سے بڑی تو بےوقوفی اور کوئی چیز نہیں پھر سب سے مشکل جو انسٹرومینٹ ہمارے دماغ دماغ جو ہے ہمارے دماغ کے اندر دس ارب خلئے ہیں اور جو دماغ کے اندر جو ہمارے کنیکشن ہیں وہ ہنڈریڈ ٹریلین ہے اکویلنٹ ٹو دی کوانٹ آف سیلز ان ہیومن باڈی جو میں نے بتایا تھا انگلینڈ جیسے تیس ملکوں ہو وہ دی وہ سیم اتنے کونیکشن دماغ کے اندر ہیں ہمارے دماغ کے اندر ایک منٹ کے اندر دس لاکھ چین ریئکشنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دماغ کام کرتا ہے ایک کونیکشن بھی ان ہنڈریڈ ٹریلین کنیکشن میں سے ڈسٹرب ہو جائے ہمارا دماغ کام نہیں کر سکتا اتنی ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک دماغ کو جو کنٹرول کیا ہے یہ کیا دماغ خود و خود اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بندے کا دماغ نہیں چلا سکتی اگر اس کا دماغ خراب ہو جائے یا کنیکشن ڈسٹرب ہو جائے یہ اکثر لوگوں کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی خون آ گیا اس کو اور یہ دماغ جو ہے اس کی شریان پھٹ کی یہ ہو گیا تو یہ جو دس لاکھ پر منٹ ریئیکشن ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے پورے جسم کا جو نظام چل رہا ہے ہمارے سونگنے کی حس ہمارے چکھنے کی حص ہماری دیکھنے کی حص باقی سارے نروز کا سسٹم جو ہے دماغ کنٹرول کرتا ہے ان ریئکشنز کے تھرو پھر انسان اپنی ریپروڈکشن پر غور کرے کہ انسان پیدا کس سے ہوا ہے منی کے ایک قطرے سے منی کے ایک قطرے کے اندر ایک کروڑ بیس لاکھ اسپمز موجود ہوتے ہیں ہر منی کے قطرے میں اتنی طاقت موجود ہے کہ ایک کروڑ بیس لاکھ انسان اس میں سے پیدا ہو سکتے ہیں ایک قطرے میں سے اور ان ایک کروڑ بیس لاکھ سپرم میں سے صرف ایک سپرم جو ہے وہ گائیڈ ہوتا ہے وہ ایک پوری سٹوری ہے اگر میں سناؤں اس کے لیے گھنٹوں چاہیے اور وہ جا کے جو مدر کی اووری جو ہے اس کو جا کے فرٹائل کرتا ہے اور وہاں پرگنسی ٹھہرتی ہے اور بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے اس ایک سپرم کو کون راستہ دکھاتا ہے اور وہ کس مشکل راستوں سے گزر کے وہاں تک پہنچتا ہے انسان پاگل ہو جاتا ہے اب نیشنل جغرافک پہ یہ ویڈیو چلائی تھی انہوں نے ساری چیزیں دکھائی تھی تو انسان پاگل ہو جاتا اس چیز کو دیکھے تو یہ زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے کیا ایک بچہ بنا سکتی ہیں پاگل ہیں سب کے سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ منی کے ایک قطرے سے اتنا بڑا انسان کیسے بن جاتا ہے اس منی کے قطرے میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آنکھ کا ڈھیلا بن جائے اور اس کے پیچھے شیشہ لگ جائے اس میں تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں کہ یہ بال جیسا مٹیریل نکلے پھر وہ سار ساری چیزیں اتنی پرفیکٹ ہو منی میں بن کے باہر آتی ہیں پورے سسٹم کے تحت یہ کی کیسے ہو رہا ہے جو کام زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے نہیں کر سکتی وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے اسی لیے بایالوجی کے جو چند لاز فائنل ہوئے ہیں ان میں سے ایک لا یہ بھی فائنل ہو چکا ہے ایک یونیورسل لا بایولوجی کا کہ لونگ سیلز کین نیور بی پروڈیوسڈ فرام نان لونگ سورس زندہ جو خلیے ہیں زندہ چیز کبھی بھی مردہ چیز سے نہیں بنائی جا سکتی زندہ چیز زندہ چیز سے ہی بنے گی زندگی میں سے ہی زندگی بن سکتی ہے اب خون دنیا کے سارے کیمیکلز جوڑ لیے جائیں خون نہیں باندھ سکتا زندہ بندے کا خون ہی اس دوسرے بننے کو لگتا ہے کیوں کیونکہ لیونگ سیلز ہے تو یہ بایولوجی کا لا جو ہے یہ فائنل ہو چکا ہے اب تک جتنی میں نے ڈسکشن کی یہ وہ تمام ڈسکشنز ہیں جو عام انسان اس میں سے میجارٹی چیزیں ایسی ہیں کہ جو عام انسان چاہے آج کا انسان ہے چاہے ہزار سال پہلے کا انسان ہے وہ ان ساری چیزوں کو آبزرو کر کے ایک سپر کنٹرولنگ اتارٹی تک پہنچ سکتا ہے اور وہ اتھارٹی ہے اللہ جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے اکیلا خالق ہے جس نے اپنی شناخت کے لیے انبیاء اکرام علیم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا اور امبی اکرام علی السلام کی برکت سے لوگوں تک شناخت پہنچی اگر انبیاء کرام نہ بھی آتے تب بھی اس کائنات کے اندر اتنی سائنز موجود تھیں کہ انسان خود اللہ تعالی تک پہنچ سکتا تھا لیکن ایسے ہوا نہیں ہے انسان اپنی خواہشات نقش کا شکار ہو کر کسی نے بتوں کو اپنا خدا بنا لیا کسی نے درختوں کو اپنا خدا بنا لیا پھر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے آخری ہجرت کے طور پر انبیاء کرام علی وسلام کا سلسلہ ہر جگہ پر شروع فرمایا اور الحمدللہ جن لوگوں نے نبیوں کا دامن پکڑا وہ لوگ ہدایت کے راستے تک پہنچے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جن جن امتوں میں انبیاء آئے ہیں وہاں اللہ کا کنسپٹ ایگزٹ کرتا ہے کرسچینٹی کو آپ دیکھ لیں کو آپ دیکھ لیں یہودیت کو دیکھ عیسائیت کو دیکھنے. یہاں اللہ کا کنسپٹ موجود ہے چاہے وہ ایک ٹیمپرڈ فارم میں ہے ایک بگڑی ہوئی شکل میں ہے لیکن وہ اس چیز کو مانتے ہیں آپ دیکھیں ڈالر کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ اللہ میں ہم بلیو کرتے ہیں لیکن اب گفتگو کا سب سے امپورٹنٹ پورشن آ رہا ہے وہ یہ کہ وہ اللہ جو اپنی مخلوقات سے جدا اپنے عرش پر اپنی شان کے لائق مستوی ہے اس اللہ کا انکار شروع ہوا بڑے پیمانے پر سائنس کی آڑ میں اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں اور افسوس کی بات ہے کہ انٹلیکچل لوگ جو تھے دانشور لوگ تھے انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالی کی ذات کا انکار شروع کیا اور دو بڑے نظریات سامنے ہیں جن کو آج میں نے ایڈریس کرنا تھا جن کے لیے میں نے یہ آدھے گھنٹے کی تمہیر بنائی ہے جو آج ہر مسلمان کو ایک ایسی کو تبلیغ کرنے کے لیے ایک نان مسلم کو تبلیغ کرنے کے لیے یا ایک اس مسلمان کو جو بیچارہ اسلام کو ایک فرسودہ دین سمجھتا ہے اس کو تبلیغ کرنے کے لیے یہ نالج ضروری ہے اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں دو بڑے نظریات سامنے آئے جنہوں نے اس دنیا کے اندر انسانوں کے اندر اتنا بڑا فتمہ برپا کیا کہ جس کی باقیات آج بھی کسی نہ کسی فارم میں موجود ہیں اس میں سب سے پہلا نظریہ جو ہے وہ اٹھارہویں صدی میں امینل کاٹ نام کا ایک فلاسفر تھا جس نے اسٹیٹک یونیورس تھوری دی جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہی اسی طرح موجود ہے اور اس کو مزید سپورٹ کیا کارل مارکس نے 1873 سیونٹی تھری میں اس نے ڈائی الیٹرک مٹیریلزم کا نظریہ پیش کیا اور اس نے ایک بک لکھی جس کا نام تھا ڈارک کیپیٹول اس کے اندر اس نے کہا کہ جو ہے مادہ یہی سب کچھ ہے اسی نے یہ سارے روپ دھار لیے خود بخود اور یہ کائنات ہمیشہ سے ایگزٹ کر رہی ہے اس کائنات کو کسی نے بنایا نہیں ہے تو یہ نظریہ جو ہے یہ انسانوں کے اندر پھیلا اور دوسرا نظریہ ایٹین ففٹی نائن میں چارلز ڈارون نے ایک بک لکھی ہے اوریجن آف اسپیشیز کے نام سے جس میں اس نے تھیوری آف ایولیوشن بائی مینز آف نیچرل سلیکشن قدرتی ارتقاء کے ذریعے چیزوں کا پروڈیوس ہونا یعنی خود بخود پہلے بندر تھا پھر وہ انسان بن گیا آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایولیوشن ایک موٹے الفاظ میں اگر میں اس کو سمجھاؤں یہ دو نظریات جو ہیں انہوں نے انسانوں کے اندر وہ بڑے پیمانے پر گمرائی پھیلائی کہ جس کا سب سے زیادہ شکار ہوئے خود عیسائی کیونکہ یہ سارے انٹلیکچل جو تھے زیادہ تر کرسچینٹی سے متنفر تھے اور ان کا متنفر ہونا جسٹیفائی تھا کیونکہ کرسچینٹی جو ہے وہ اکلی پیمانے پر پورا نہیں اترتی تھی اس سے متنفر ہو کے انہوں نے ڈینائل آف گاڈ ایتھیزم کا جو نظریہ ایڈاپٹ کر لیا تو یہ دو نظریے الحمدللہ للہ بیسویں صدی کی لیٹسٹ سائنٹیفک ڈسکوریز نے ان تمام ان دو بڑے بڑے نظریات کو جو ہے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا اور وہ میں آج آپ کو یہ بریف کرتا ہوں یہ نظریات ختم کیسے ہوئے ہیں اس کو میں نے نام دیا ہے پہلا جو نظریہ ہے سٹیٹک یونیورس تھیوری جو بعد میں سٹیڈی سٹیٹ تھیوری کے نام سے میں مشہور ہوئی اس کا جو خاتمہ ہوا اس کو نام دیا ہے میں نے کولیپس آف ایتھیزم ڈینائل آف گاڈ منکرین خدا کے جو نظریات ہیں ہم اس کو کہتے ہیں ایتھیس جو خدا کو نہ مانتا ہو یہ نظریہ کیسے ختم ہوا اور دوسرا جو ہے اس کو میں نے نام دیا ہے کولیپس آف ڈارمنزم کہ ڈارون کی جو تھھیوری تھی تھیوری آف ایولیوشن اس کا خاتمہ کیسے ہوا بیسویں سدی کی ایجادات کے بعد تو سب سے پہلے ہم کولیبس آف ایتھیزم کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ بیسویں صدی کے آغاز تک لوگوں میں یہ نظریہ اسٹیبلش تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہی موجود ہے اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے انٹلیکچل لیول پہ ریلیجن بلیو تو پینل میں چل رہا تھا لیکن انٹلیکچل لیول پہ جو لوگ سائنس کے دعوے دار تھے وہ کہتے تھے ہم نے سائنٹفک ڈسکوریز کی ہیں اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ 1929 کے اندر 1929 کے اندر امریکن ایک اسٹرانومر تھا ہبل جس کے نام پہ آج بھی دوربین جو ہے انہوں نے خلا کے اندر چھوڑی ہوئی ہے ہبل کے نام پر اس نے کیلیفورنیا کے اندر ایک بہت بڑی دوربین نصب کی اور اس میں اس نے کئی منتھ تک ابزرویشنز کی اور بڑے اسٹانشنگ ریزلٹ پہ وہ پہنچا کہ کائنات کے اندر ہر چیز موو کر رہی ہے تو اس تھیوری کا تو اسی وقت جنازہ نکل گیا جو کہ سٹیٹک یونیورس تھوری کہ ہر چیز اپنی جگہ پر سٹیبل ہے پھر فوراً انہوں نے پلٹا کھایا انہوں نے کہا نہیں یہ سٹیڈی سٹیٹ تھوری ہے کہ چیزیں موو کر رہی ہیں لیکن ایک ہارمونی کے ساتھ فوراً انہوں نے جھوٹ کے پاؤں تو نہیں ہوتے نئی تھیوری کر لی کیونکہ ڈینائل آف گاڈ تو انہوں نے کرنا تھا دوسری چیز اس نے حبل نے یہ آبزرو کی کہ کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے کیونکہ فزکس کا لا ہے کہ پوائنٹ آف آبزرویشن جو ہوتا ہے جہاں سے آپ کسی لائٹ سورس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر اس کا سپیکٹرم جو ہے وہ ڈرا کیا جائے اور وہ ریڈ کی طرف شفٹ ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ سے دور جا رہی ہے پوائنٹ آف آبزرویشن پر اگر سپیکٹرم ایسا ہے کسی لائٹ سورس کا کہ وہ بتدریج ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز دور جا رہی ہے اس مقام سے تو حیران ہوا کہ کائنات میں ہر چیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے یعنی کائنات مسلسل پھیل رہی ہے تو اس سے پھر اس نے یہ ریزلٹ نکالا کہ اگر یہ کائنات پھیل رہی ہے تو اگر ہم ٹائم کو ریورس کرنا شروع کریں تو کیا کوئی ایسا پوائنٹ بھی آئے گا کہ یہ جان سے شروع ہی ہو ظاہر ہے کہ جیسے آپ کوئی ہاتھ میں میں بہت سارے کنکریاں لوں اور اس کو یوں گھنگوں تو یہ پھیلیں تو زہرا ایک سنگل پوائنٹ سے اسٹارٹ ہوگی تو پھر سائنٹسٹ نے اس کو نام دیا کہ یہ تمام کائنات ایک سنگل پوائنٹ سے اسٹارٹ ہوئی جس کا ولیوم تو زیرو تھا لیکن اس کی ڈینسٹی انفینٹ تھی ولیوم زیرو کا مطلب ہے کہ نتنگ سے سب کچھ بنا اور ایک دھماکہ ہوا اور اتنی بڑی کائنات جو ہے یہ وجود میں آ گئی اس کو انہوں نے نام دیا بگ بینگ تھیوری کا بڑا دھماکہ لیکن یہ ابھی تک تھیوری تھی اس کے اگینسٹ سٹیڈی سٹیٹ تھیوری کے اگینسٹ ابھی تک یہ اسٹیبلش نہیں ہوئی فیکٹ نہیں بنا اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ اسی دوران پیرلل میں آئنسٹائن نے میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے ذریعے یہ ریزلٹ نکال لیا تھا کہ کائنات میں ہر چیز موو کر رہی ہے لیکن چونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا انہی ایسے لوگوں کے ساتھ تھا اس نے اپنی یہ چیز چھپا کے رکھی جب ہبل نے فیزیکلی آبزرویشن سے چیز دیکھ لی تو آئنسٹائن نے پھر آن ریکارڈ ویڈیو کے اوپر یہ چیز کی کہ اٹ از دا بگیسٹ بلنڈر آف مائی لائف میری زندگی کا سب سے بڑا بلنڈر یہ ہے کہ میں نے یہ حقیقت آج سے کئی سال پہلے معلوم کر لی تھی میتھمیٹیکلی لیکن میں نے ان منکرین خدا کا ریگارڈ کرتے ہوئے ان چیزوں کو بیان نہیں کیا تھا اور اس نے مان لیا کہ میری میتھمیٹیکلی کیلکولیشن بھی یہی بتا رہی ہے کہ کائنات میں ہر چیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے اور موومنٹ میں ہے۔ پھر جناب 1948 کے اندر ایک سائنٹسٹ آیا جارج گیموف اس نے یہ کہا کہ اگر کائنات ایک دھماکے سے پروڈیوس ہوئی ہے تو اس دھماکے کی کوئی ریڈیشنز جو ہیں کوئی باقیات اس کائنات کے اندر ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ موجود ہونے چاہیے جیسے کہیں دھماکہ ہوتا ہے تو فضا میں وہ گرد و غبار پھیلتا ہے تو اس طرح کی ریڈیئشنس دھماکے کی کائنات میں موجود ہونی چاہیے 1965 کے اندر دو سائنٹسٹ تھے جو کہ خود مٹیریلزم کے اوپر ویسٹ کرنے والے تھے ان کی کبھی خواہش نہیں تھی کہ یہ چیزیں ہوتی ایک کا نام تھا پینزیاز اور دوسرا تھا رابرٹ ولسن ان دونوں نے جوائنٹلی مل کے یہ ریڈیئشنس دریافت کر لی اس کی وجہ سے ان کو نوبل پرائز بھی دیا گیا ان دونوں سائنٹسٹ کو پھر مزید اس کی کنفرمیشن کے لیے 1989 کے اندر امریکہ نے ایک اسپیس شٹل لانچ کی جس کا مشن یہ تھا پرائمری مشن کہ وہ کوبی کو دریافت کرے گا کوبی کیا ہے کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن یا ایمیشنز آٹھ منٹ کے اندر اسپیس شٹل نے فورن رزلٹ دیا کہ کائنات کے اندر ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ اس ریڈیشن کے اثرات موجود ہیں جو کہ اس بگ بینگ کی طرف نشاندہی کرتے ہیں اب اس کے بعد یہ تھیوری جو ہے فیکٹ بن گئی فیکٹ آف بگ بینگ اور سائنسی حلقوں نے یہ یونیمسلی اگریڈ کر لیا کہ بگ بینگ تھیوری جو ہے یہ تھیوری نہیں ہے یہ فیکٹ ہے اور پھر اس وقت اس وقت وہ بندہ زندہ ہے بہت بڑا ماہر طبیات ہے فزکس کے اندر اتارٹی مانا جاتا ہے انگلینڈ کے اندر اسٹیفن ہاکنگ اس بندے نے سٹیٹمنٹ دی کہ بگ بینگ تھیوری جو ہے اس کا اسٹیبلش ہونا اور حبل کی جو یہ ڈسکوری تھی یہ ڈسکوری آف دس سینچری ہے بلکہ اس نے کہا کہ میرے نزدیک انسانیت کی تاریخ میں سب سے بڑی ڈسکوری جو ہے وہ یہ ہے بگ بینگ تھوری پھر اس نے اس کے اوپر مزید کامنٹ دیے اس نے ایک بک لکھی ہے اے بریف ہسٹری آف ٹائم اس کے اندر وہ کامنٹس یہ دیتا ہے کہ یہ جو بگ بینگ ہوا تھا یہ اتنا پرسائزلی کنٹرول تھا یہ دھماکہ کہ اس کا جو فریکشن بلین ایک ارب کے اربویں حصے کا آگے سے ارب جو ہے اس کے برابر بھی اگر ایکسپینشن ریٹ یعنی کہ وہ چیز پھٹنے کا جو ریٹ ہے دوسرے سے دور ہونے کا ایک ارب کا اربواں حصہ اس کا آگے سے اربواں حصہ اس میں بھی اگر تھوڑی سی اونچ نیچ ہوتی تو یہ کائنات دوبارہ جو ہے کولیپس کر جاتی کائنات وجود نہ آتی اتنی پینیز ڈیٹیل تک یہ کنٹرول ہے اس نے لکھا اس کو یوں سمجھیں یہ بالکل ایسے ہے کہ کوئی شخص اگر ایک پینسل کو اس کی نوک کے اوپر کھڑا کرے کیوں ایک ارب سال تک یہ پینسل کھڑی ہے خود بخود یہ ہو سکتا ہے کبھی نوک کے اوپر اس سے زیادہ بیلنس ریکوائرڈ تھا اس کائنات کو بنانے کے لیے ایک دھماکے سے اس کے معنی بغیر چارا ہی نہیں ہے کوئی سپر بینگ ہے کوئی سپریم بینگ ہے کوئی سپر نیچرل ایجنسی ہے جس نے اس چیز کو کنٹرول کیا اس دھماکے کو اتنا کنٹرول کیا کیوں کہ دھماکہ تو ہمیشہ ڈس آرڈر کریٹ کرتا ہے یہاں بیٹھے آرڈر کے ساتھ دھماکہ ہوگا ہر چیز اپنی جگہ سے لے لائے گی دھماکے سے تو اینٹراپی انکریز ہوتی ہے سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنمکس بھی یہی ہے کہ اینٹراپی ہمیشہ انکریز کرتی ہے اینٹراپی کہتے ہیں فیزکس کی لینگویج میں ڈس آرڈر کو کہ دھماکے سے تو ڈس آرڈر ہوتا ہے اس کو یوں میں سمجھاتا ہوں مثال سے یہ ایک گلاس ہے اس گلاس کے اندر میں نیچے ایک لیئر لگاؤں بلو کلر کے بالس کی چھوٹے چھوٹے بالز میں اس کے اوپر ریڈ کلر کے بالز ہوں اس کے اوپر یلو کلر کے بالز ہوں یہ تین لیئرز لاؤں اس کے بعد میں اس کو ہلانا شروع کر دوں تو ظاہر بالز مکس ہو جائیں گے اب میں اس کو اربوں سال تک بھی ہلاتا رہوں دوبارہ سے وہ رہیٹ نہیں ہو سکتا وہ ڈس آرڈر ایک دفعہ ہو گیا کیونکہ ہلانے سے اسی طرح دھماکے سے آرڈر نہیں ڈس آرڈر کریٹ ہوتا ہے کیسا دھماکہ ہے جس نے اتنی خوبصورت کائنات بنا دی اتنے خوبصورت سیارے بنا دیے ان کا پورا اسٹیبلش سسٹم بنا دیا اس کے معنے بغیر چاہ رہا نہیں کہ یہ کوئی کنٹرول تھا ہاں اس میں جو بال ہوں اگر یہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کنٹرول کیے جائیں تو اس کو بھی نام کسی ایک لیئر میں لے کے آ سکتے ہیں تو بالکل اسی طرح اس کائنات کے اندر یہ جو بگ بینگ ہوا یہ پرسائزلی کنٹرول تھا اس کو سائنٹسٹ نے نام دیا کہ وہ ایک سپر بینگ ہے اور اس وقت جو سب سے مشہور رسالہ نکلتا تھا نیوز ویک کے نام سے میگزین اس میں جو ٹاپ پہ جو فرنٹ پیج پہ ہیڈنگ تھی اس کا نام یہی تھا سائنس فائنڈز گاڈ سائنس نے گاڈ کو اللہ کو دریافت کر لیا بگ بینگ اسٹیبلش ہونے کے بعد تو الحمدللہ اس میں انہوں نے یہ ورڈک دی کہ یہ ایسی سپر نیچرل ایجنسی اس میں انوالو ہے کائنات کو پیدا کرنے میں جو ٹائم اینڈ سپیس سے فری ہے مخلوقات سے جدا ہے الحمد ہمارا بھی یہ عقید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے الگ علم و قدرت سے مخلوقات کے ساتھ ہے ہماری شہر کے بھی قریب ہے لیکن ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد اپنے عرش پر اپنی شان کے لائف مستوی ہے اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑتے تو یوں بگ بینگ تھوری جو ہے اسٹیبلش ہوئی اور وہ جو نظریہ تھا اسٹڈی اسٹیٹ تھھیوری کا وہ قیامت تک کے لیے اب دفن ہو گیا بیسویں سدی کی سائنس میں دوسرا نظریہ ہے ڈرمنزم کا تھوری آف ایولیوشن جس کو میں نے نام دیا ہے کولیبس آف ڈرمنزم تو ڈرمنزم جو ہے یہ نظریے کے تحت یہ ہے کہ ایک سنگل سیل خود بخود با بن گیا کہیں کیچڑ کے اندر پانی مکس ہوا کوئی ایسی صورتحال بنی وہ ایک کھلی سے آگے کہیں کھلیے اور یہ کمپلیکس سارے جانور بتدریج وقت کے ٹائم کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قدرتی چناؤ نیچرل سلیکشن ہوتی رہی جو چیزیں طاقتوری تھیں وہ زندہ رہیں اور پھر اس طریقے سے یہ پوری ایک ڈیٹیل ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن نائنٹین ففٹی فائیو کے اندر انیس سو پچپن کے اندر دو سائنٹسٹ تھے جو کہ خود مٹیریلزم میں بہت کرنے والے تھے اللہ کی ذات کے منکر تھے ایک کا نام تھا جیمز واٹسن اور دوسرا تھا فینز کرک ان دونوں نے جائنٹلی ڈی این اے کی اسٹرکچر دریافت کی جینز دریافت کیے ہر نیوکلس کی کے اندر ہر کلیے کے اندر نیوکلس ہوتا ہے اس کے اندر جینز ہوتے ہیں اور ایک چائے کے چمچ کے اندر اتنے جینز آ جاتے ہیں کہ اس میں اتنا ڈیٹا سٹور ہو جاتا ہے کہ آج تک تاریخ انسان میں جتنی کتابیں لکھی گئیں اور جتنی کئی ہزار سال تک لکھی جائیں گی اس سے زیادہ ڈیٹا ایک چائے کے چمت میں جو جینز آتے ہیں اس میں جینز رکھے جائیں ان میں لکھا جا سکتا ہے اور وہ جینز اتنے پرسائزلی ان میں ڈاٹا انکوڈ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے جینز دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور ان جینز کے ڈاٹے کو اگر لکھ لیا جائے تو اس سے پتا چل سکتا ہے کہ یہ جو انسان ہے اور یہ بھی انہوں نے کیا کافی حد تک کامیاب ہی ہوئے ہیں کہ آج سے اگر سات آٹھ سال پہلے کا کوئی انسان مرا ہوا ہے اس کے دانت ان کو ملے اس کو توڑ کے اس میں سے جینس نکالے ڈی ایم اے نکالا اور اس کی فرینزک انویسٹیگیشن کی وہ بتا سکتے ہیں کہ اس کے دانت دانتوں کا سائز کیا ہوگا آنکھ کی شکل کیا ہوگی آنکھ کا سائز کیا ہوگا آنکھ کا کلر کیا ہوگا گردے کا سائز کیا ہوگا ایچ اینڈ ایوری آرگن آف ہیومن باڈی اس کا مکمل ٹینیسٹ ڈیٹیل تک ڈیٹا جو ہے ظاہر ہے اس کو لکھا جائے تو کروڑوں کتابیں چاہیے وہ تمام جینز کے اندر موجود ہوتا ہے اسی وجہ سے امیرکا میں پھر ایک تھوری ایک موومینٹ سامنے آئی جس نے ٹوٹلی totally اس چیز کو ریجیکٹ کیا کہ یہ چیز جینز کی جو اسٹرکچر ہے ڈی این اے کی جو اسٹرکچر ہے یہ بائی چانس بن ہی نہیں سکتی زمین و سامان کی ساری مخلوقات مل کے جینز نہیں بنا سکتی اتنا انٹیلیجنٹلی جو ڈیزائن ہے انسان کے جینز اور سارے جانوروں کے یہ خود بخود بن ہی نہیں سکتے تو امریکہ کے اندر ایک موومینٹ چلی جس کا نام تھا انٹیلیجنٹ ڈیزائن موومینٹ وہ تحریک یہ کہہ رہی تھی کہ ہر چیز انٹیلیجینٹلی ذہانت کے ساتھ ڈیزائن کی گئی ہے بائی چانس نہیں یہ بائی چانس کے اگینسٹ انہوں نے وڈ جو ہے ڈرائیو کیا انٹیلیجینٹلی ناٹ بائی چانس تو اس تھیوری کے اگینسٹ موومینٹ کے اگینسٹ جو ہے نئی تھیوری جو تھی تھوڑی آف کریشن وہ اب فیکٹ آف کریشن بن گئی جس طرح تھا وہ کولیبس آف ایتزم ہوا اور بگ بینگ تھوری جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی اس طرح کولیبس یعنی ہر چیز کریئٹ کی گئی ہے پھر اس میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو انہوں نے آبزرو کی وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اتنی فائن ٹیننگس ہیں صرف ہماری زمین کے اندر فائن ٹیونگز ملین کی تعداد میں فائن ٹیننگ کیا ہے مثال کے طور پر ایک فائن ٹیننگ یہ ہے کہ سورج کا زمین سے فاصلہ جو ہے پندرہ کروڑ کلومیٹر ہے پندرہ کروڑ کلومیٹر یہ فاصلہ تھوڑا سا کم ہو جائے تو لوگ سارے جانور جو ہیں گرمی سے مر جائیں یہ تھوڑا سا دور ہو جائے تو لوگ سردی سے مر جائیں اس فاصلے کو جو مینٹین کیا گیا ہے یہ اسپیشلی ڈیزائن ہے کہ زمین کے اوپر مخلوقات زندہ رہ سکیں یہ ایک فائن ٹیوننگ ہے اس طرح کی فائن ٹیوننگ زمین کے اوپر موجود ہے پھر سورج سے اربوں ایمپلیٹیوڈ کی جو ریز ہیں وہ زمین کے اوپر کی طرف ٹریول کرتی ہیں لیکن ان میں سے چند ایک زمین پہ پہنچتی ہے اوزون لیئر آتی ہے اس کے علاوہ باقی لیئر آتی ہیں جو چیزوں کو آبزارو کرتی ہیں پھر ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ یہ ایک فائن ٹیننگ ہے پھر جو زمین پر پیدائش کا سبب ہے سب سے بڑا جو بیالوجی کا ایک اور لا جو فائنل ہوا ہے فائنل وہ یہ ہے کہ تمام زندہ چیزیں پانی سے بنی ہے ایک تو وہ لا کہ جی کوئی بھی زندہ چیز مردہ میں سے نہیں بن سکتی دوسرا لا جو بیالوجی کا فائنل ہوا ہے تمام زندہ چیزیں پانی سے بنی ہے تو پانی کی فیزیکل پراپرٹیز جتنی ہے ہر پراپرٹی ایک فائن ٹیوننگ ہے فضا میں آکسیجن کی تعداد ہائڈروجن کے اگینسٹ نائٹروجن کے اگینسٹ یہ ایک فائن ہے آکسیجن کم ہو جائے تو کوئی سانس ہی نہیں لے سکتا اس طرح فائن ٹون گننی شروع کی جائے تو یہ ملینس کی تعداد میں بنتی ہیں وہ کہتے ہیں اتنی فائن ٹیننگ یہ ٹیون ہم ریڈیو کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں یہ ہر چیز ٹیون ہے پرسائزلی یہ خود بخود نہیں ہو سکتا یہ زمین کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہاں پر مخلوقات آباد ہوں ایون پانی کا جو ایک قطرہ ہے اس کے اندر ایک ارب سے زیادہ ایٹم ہوتے ہیں ایک پانی کے کطرے میں ایک ارب سے زیادہ ایک پانی کے قطرے میں پھر ایٹم کے اندر الیکٹران نیوٹران پھر اس کا سارا سلسلہ یہ پوری سے بحث ہے تو پھر نائنٹین ایٹی ایٹ میں فائنلی ایک فلاسفر ہے امریکن جارج گرین سٹائن اس نے ایک بک لکھی ہے سمبیولک یونیورس اس کے اندر اس نے ایک سٹیٹمنٹ کوٹ کی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آج ہمیں سائنٹیفک ڈسکوریز نے اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور چلانے والا ایک سپریم بینگ ہے ایک سپر نیچرل اتارٹی ہے جو ٹائم اور اسپیس زمان و مکان سے آزاد ہے جس کے اوپر کوئی حوادث نہیں آتے اس نے یہ ساری کی ساری چیزیں کنٹرول کی ہوئی ہیں ہم مجبور ہو گئے ماننے پر پھر نائنٹین نائنٹی سیون کے اندر پیٹرک بلن نام کا ایک رائٹر ہے اس نے ایک بک لکھی ہے اللہ کا پروف کے اوپر اس نے کہا ہے کہ گزشتہ چند دہائیوں کی سائنٹفک ڈسکوریز نے آج انسانوں کو یہ چیز ماننے پر مجبور کر دیا ہے کہ گاڈ ہائپوتھس درست تھا دو نظریات چل رہے تھے نا ایک یہ کہ خود بخود چیز بن گئی اور ایک ہے کہ گاڈ نے بنائی ہے ہائیپوتھس کہتے ہیں تھیوری کو تو انہوں نے کہا یہ تھیوری اسٹیبلش ہو گئی ہے پچھلی چند دہائیوں کی یہ نائنٹین نائنٹی سیون میں بک لکھی گئی ہے کہ گاڈ ہائیپوتھس یہ بالکل درست تھا یہ تمام کی تمام کائنات ایک سپر نیشنل ایجنسی یا سپریم بینگ یا سپر نیشنل اتارٹی ہے جس نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور الحمد للہ, آج کی سائنس چیک اٹھی ہے اس کے اوپر کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے ایک خالق ہے اور وہ اللہ ہے یہ سورج اللہ چلا رہا ہے یہ چاند اللہ چلا رہا ہے ہمارا دل اللہ چلا رہا ہے ہمارے گردے اللہ چلا ہے یہ تمام کائنات کے جتنے سسٹم چل رہے ہیں ایک اللہ کی وجہ سے چل رہے ہیں زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انسان کا دل نہیں چلا سکتی الحمد اللہ یہ فیکٹ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا سورہ حامیم السجدہ جس کو ہم سورہ فسلت بھی کہتے ہیں اس کی آیت نمبر ہے ففٹی تھری جس کے اندر اللہ تعالیٰ اشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا آیاتینا فلافاقی و فی انفسیم ان قریب ہم زمین و آسمان میں اور ان لوگوں کی اپنی جانوں میں ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے حتہ الحق کہ وہ چیخ اٹھیں گے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ حق ہے قرآن حق ہے وہ چیخ اٹھیں گے آج سائنٹسٹ چیخ اٹھیں ہیں اندر سے اللہ نے کہا ہم ان کو زمین و آسمان میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے وہ دیکھ لیں حبل نے 1929 میں جو چیز دیکھی اور کہاں تک اور ان کی اپنی جانوں میں جیس کی اسٹرکچر ان کو دکھائی آج وہ چیخ اٹھے ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اولم یک ربی کا شعیل شہید اور لوگوں کیا یہ چیز تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے چیز بنانا تو چلو ٹھیک ہے بڑا مشکل کام ہے بنانے کے بعد کنٹرول کتنا مشکل کام ہے دو میاں میں بھی مل کے نا آٹھ دس بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور اس پوری کائنات کی ارب و مخلوقات ان کا رزق کا بندوبست ان کے تمام معاملات کو کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی خوبصورت بات اشاد فرمائی کہ کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں کنٹرول ہیں چھوڑ تو بنائی کس نے ہے کہ نہیں بنائی ہے یہ کنٹرول ہونا اس چیز کا ثبوت ہے کہ ان کو کنٹرول کیا ہی نہیں جا سکتا تو بیک وقت اتنے کاموں کو کنٹرول کرنا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے سورت البقرہ کی 255 نمبر آیا جس کو ہم آئت الکرسی کہتے ہیں اس پر میں اگر بیان کروں تو لادہ سے ایک گھنٹہ چاہیے اس کی پہلا جو پورشن ہے اللہ اللہ اللہ الح القیوم اللہ ہے وہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو اس نے تھاما ہوا ہے قیوم ہر چیز کو تھاما ہوا ہے ہر چیز میں جو امر کن جاری ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر کن نہ ہو ڈیوائن سپارک نہ ہو کوئی چیز نہیں چل سکتی جیسے پنکھے کی بڑی خوبصورت وائنڈنگ ہو لیکن کرنٹ موجود نہ ہو یہ پنکھا کبھی نہیں چل سکتا اس طرح زمین اور سامان کی ساری مخلوقات میں جو آپ کے سامنے بول رہا ہوں یہ لیپ ٹاپ جو سامنے ریکارڈنگ کر رہا ہے یہ ہر چیز یہ کچھ نیچرل لاز کے تحت چل رہا ہے اگر نیچرل لاز نہ موجود ہوں دنیا کے اندر تو کوئی چیز نہیں بن سکتی اگر ہمارے پاؤں اور زمین کے درمیان ریزسٹنس موجود نہ ہو ہم زمین پہ چل نہیں سکتے اگر ہوا کے اندر بوائنسی کی فورس موجود نہ ہو تو جہاز ہوا میں اڑ نہیں سکتے اگر پانی کے اندر بوائنسی کی فورس موجود نہ ہو تو جہاز پانی میں تیر نہیں سکتے یہ تمام جو لاز ہیں اتنے کامل لاز اللہ ان لاز کا پابند نہیں لیکن یہ بڑے مضبوط فیزیکل لاز ہیں ان کی وجہ سے ڈیزائن کی ہوئی ہیں ورنہ جہاز ڈیزائن ہو جاتا اور بعض آ کہ ہوا کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ جہاز کو اڑھا سکے تو نیچے گر جاتا تو یہ تمام چیزیں فزیکل لاز جو ہیں یہ اللہ تبار تعالیٰ نے اسٹیبلش کی ہیں بلکہ سورہ فاطر کی اکتالیس نمبر آئت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو تھام رکھا ہے کہ اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں اور اگر یہ زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہل جائے تو کائنات میں کوئی ایک بھی نہیں جو ان کو اپنی جگہ پر لے کے یہ اللہ تعالیٰ نے سنبھالے ہوئے ہیں اتنی تیز رفتاری میں بھی اتنی بیلنس نظام میں گریویٹیشنل فورس کے ذریعے چل رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا معاملات کیا تو یہ جو دو نظریات اسٹیبلش ہوئے بگ بینگ تھیوری کہ کائنات ایک دھماکے سے پروڈیوس ہوئی اور دوسرا نظریہ فیکٹ آف کریشن کہ ہر چیز جو ہے یہ کریٹ کی گئی ہے انٹیلیجنٹلی ڈیزائن ہے پانی کے ساتھ زندہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں ان دونوں تھیوریز کو الحمد آج سے چودہ سا سال پہلے اللہ نے قرآن میں ایک آیت میں بیان فرمایا اور وہ ہے سورت الانبیاء کی آیت نمبر تیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یرین کفرو کیا کافروں نے نہیں دیکھا دیکھیں خطاب بھی کافروں سے ہو رہا ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے کیوں نہیں ریسرچ کی آج آپ لوگ نکال رہے ہیں قرآن میں سے چیزیں قرآن میں پہلے ہی موجود ہیں تو میں کہتا ہوں شکر ہے مسلمانوں نے نہیں ریسرچ کی کافروں نے تو ہماری ریسرچ ماننی نہیں تھی اب انہوں نے انڈیپینڈنٹلی ریسرچ کر کے رزلٹ میں پہ پہنچے ہیں قرآن جو ہے وہ درست ہے اولم یرفرو کیا کافروں نے نہیں دیکھا ان السماوات کہ زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا وہی بگ بینگ وجالا من الماق اور پھر ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی میں سے پیدا کیا الحمدللہ وہی دونوں تھیوری بگ بینگ تھیوری اور فیکٹ آف کریشن کرییشن تھیوری وہ اس کے اندر آتی افلا یؤمنون کیا آپ بھی ایمان نہیں لاؤ تو یہ دیکھیں خطاب بھی کافروں سے ہوا ہے آج یہ ساری چیزیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں الحمدللہ پھر جو کائنات میں 1929 میں جو حبل نے دریافت کیا تھا کہ کائنات میں ہر چیز دوسرے سے دور جا رہی ہے ایکسپینڈ کر رہی ہے اس کا ذکر صورت الزاریات کی آیت نمبر 47 میں موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم مسلسل اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں مسلسل ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ جتنی چیزیں میں نے آج ڈسکس کی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں پرانے پاک میں کسی نہ کسی فارم میں موجود ہیں اگر میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں تو بہت زیادہ ٹائم لگتا میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ گیارہ سپتمبر دو ہزار ایک کے بعد گیارہ سپتمبر دو کے بعد چونتیس ہزار امیرکنز نے اسلام قبول کیا ہے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھنے کے بعد نو ماہ میں اس وقت سے لے کر ابھی تک روزانہ چار سو بندہ امریکہ کے اندر مسلمان ہو رہے ہیں دو سال پہلے کلنٹن آیا تھا اس نے بھی یہاں سٹیٹمنٹ دی تھی اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ اس وقت دنیا میں مسلمان ہونے کا ریٹ جو ہے 247 ہے سب سے زیادہ لوگ دنیا میں مسلمان ہو رہے ہیں اس کی وجہ کوئی تبلیغ نہیں ہے ہماری ہم تو نکھٹو لوگ ہم نے تو دین کی قدر ہی نہیں کی اس کی وجہ قرآن وہ مورزہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا الحمدللہ سیدنا سعیدنا موسیٰ علیہ السلام کا آسا آج اگر ہمیں مل جائے وہ سانپ نہیں باندھ سکتا لیکن قرآن وہ موضاء ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی موضاء تھا سعیدنا و کسدیغ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں بھی مورزہ تھا ہمارے ہاتھ میں بھی موڑا ہے قرآن میں وہ تمام سائنٹفک فیکٹس موجود ہیں جو بیسویں صدی نے دریافت کیے اور ابھی کچھ چیزیں دریافت کرنی ہے قرآن میں ایک ہزار سے زیادہ آیات سائنٹفک فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں قرآن سائنس کی کتاب نہیں لیکن سائنس کو بریف کرتی ہے تو کیونکہ ہر زمانے کے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنا تھا تو آج کے زمانے کے لیے سب سے زیادہ جو اپیلنگ چیز ہے وہ سائنٹفک نالج ہے قرآن پاک الحمدللہ اس ٹیسٹ کے اوپر پورا اترتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر شعر شائر و شاعری بڑا عروج پہ تھی اس وقت قرآن پاک کو جب پڑا تو کئی شاعروں نے اپنے کلام پھاڑ دیے کتنا پرفیکٹ کلام ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے فضائل قرآن کے چیپٹر میں سیدنا ابو نبو رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء پر ایمان لانے والے امتوں کی تعداد ڈپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے مرضے پر مجھے اللہ نے سب سے بڑا مرزہ قرآن دیا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ امتی جنت میں جانے والے میری امت سے ہوں گے الحمدللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے امام مسلم اس کو کتاب الامان چیپٹر میں لے کے آئے ہیں کہ جنتیوں کی تعداد آدھی جو ہے 50% جو جنتی ہیں وہ امت محمدیہ سے ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مرضہ قرآن عطا ہوا الحمدللہ اب جناب ہم اس لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ہیں پانچ سات منٹ کے اندر انشاءاللہ شاء کیونکہ اس لیکچر کو دینے کے بعد کوئی میرا کام آپ پہ اپنی علمیت جھاڑنا نہیں تھا جو اصل اس کا ایسا ہے نا وہ اب میں گفتگو کرنے لگا وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کائنات بنائی ہے الحمدللہ جس کو آج سائنس بھی مان گئی اور ہمارے پاس جو ڈیوائن سورس کا نالج آ رہا ہے ریویلڈ نالج نالج کی دو قسمیں ہیں نا ایکوائرڈ نالج جو انسان آبزرویشنز اور ایکسپیریمنٹ سے حاصل کرتا ہے جو سائنس کا نالج ہے اور ایک ہے ریویلڈ نالج جو وہی کا نالج ہے دونوں نالج یونانیمسلی اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ دونوں ایگری کر گئے ہیں ریویلڈ نالج بھی اللہ کی طرف سے وہی کا نالج اور دوسرا ایکوائرڈ نالج جو سائنس کا نالج ہے جنہوں نے دونوں چیزوں نے اس چیز کو مان لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر وہی تو ہے یہ اللہ کی طرف سے اور ایکوائرڈ نالج نے بھی یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کائنات میں موجود ہے اپنی شان کے لائق تو یہ کائنات جو ہے یہ کسی مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے یا فضول پیدا ہوئی ہے سورہ دخان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر اٹتیس اور انتالیس میں اشاعت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلق نہ سما واطی ول ارم وما بہین اللہ بے شک زمین و آسمان اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں یہ ہم نے فضول نہیں پیدا کی ہیں ماں خلق نہ اللہ بالحق ان چیزوں کو ہم نے ساری چیزوں کو پرپز فل پیدا کیا ہے بلاکن اکثار لیکن اکثر لوگ اس کی طرف علم نہیں رکھتے توجہ نہیں دیتے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کسی مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہیں دیکھیں جی ہر بندہ اپنی طرف سوچے اپنے دل میں سوچے مجھے اس سے کوئی گرد نہیں ہے سورج کا کیا مقصد ہے چاند کا کیا مقصد ہے پتوں کا کیا مقصد ہے چپکیلی کا کیا مقصد ہے شیر کا کیا مقصد ہے میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مجھے اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا کیوں جس ہستی نے مجھ سے پوچھے بغیر مجھے پیدا کر دیا یار میں اتنا لاچار ہوں مجھ سے پوچھے بغیر اس نے مجھے بنا دیا اگر میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنی پیدائش کے مقصد کو نہ سمجھا تو وہ ہستی مجھے عذاب میں بھی گرفتار کر سکتی ہے اور اس ہستی سے مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا یہ ڈر جانا چاہیے بڑا ہو گیا ہے کئی بار اللہ نے پوچھے بغیر ہمیں بنا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کی طرف پرانے پاک میں توجہ دلا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة آیت نمبر 115 کیا تم گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا یار تم کوئی کام فضول نہیں کرتے ہو تو اللہ تو کامل ذات ہے اس نے یہ فضول کام کیا وہ ان کو ملگینا لا ترجاؤن اور کیا تمہیں لوٹ کر ہماری طرف نہیں آنا مراد یہ ہے کہ بچوں تیار ہو جاؤ تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اور تم نے ہمارے پاس آنا ہے پھر ہم تم سے حساب لیں گے اور وہ مقصد انسان سب سے سیریس کریشن ہے اس کائنات کی یہ ساری کائنات انسان کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اور اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پال میں بیان فرمایا سورہ حود کی آیت نمبر سات میں فرمایا بسم اللہ رحمٰن رحیم وح ول خلق سماوات وربقی صدتی ایام وہی ہے اللہ جس نے آسمان و زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا وانش ہو اس उस وقت اس کا عرش پانی پر تھا یب لوا کم او احسن واملہ تاکہ وہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون اچھے امال کرتا ہے تو زمین و آسمان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو جانچا جائے کہ ان میں سے اچھے امال کون کرتا ہے انسان جو ہے یہ اللہ تبار و تعالیٰ کی کریشن کا شاہکار ہے سب سے سیریس کریشن جو ہے وہ انسان ہے یہ ساری کائنات انسان کی وجہ سے بنی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائنلی بالکل اس کو کہتے ہیں اریا کر کے یہ چیز بتا دی کہ انسان کا مقصد کیا ہے سورت الزاریات کی آئند نمبر 56 سے 58 تک بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلط الجنا و انسا اللہ میں <عَبُدُونَ> نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں ماں اردو من ہوں مر رزک وماں اردو اور میں تم سے یہ تو نہیں مانتا کہ مجھے رزق دو یا مجھے کھانا کھلاؤ دیکھو کتنا درد کا انداز ہے لوگوں میں تم سے یہ نہیں مانگتا اے جنوں انسانوں کہ تم مجھے رزق دو یا مجھے کھانا کھلاؤ ان رزاقل متی بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور وہ زوراور ہے زبردست ہے تو کتنے جس کو کہتے ہیں نا کہ بچوں کے لیول کی ایگزامپل دیے میں تم سے روٹی نہیں مانگتا کہ مجھے روٹی دو یار میرا یہ ایک مقصد پورا کرو اور تمہارا ہی بھلا ہے اس کے اندر کہ تم میری عبادت کرو اب اس عبادت کا پیٹرن بھی کوئی ہونا چاہیے ہر بندہ اپنے طریقے سے عبادت شروع کر دے تو کوئی اس میں یونٹی نہیں آ سکتی اور ہو سکتا ہے ہم عبادت کے ایسے طریقے ایڈاپٹ کر لیں جو اللہ کو پسند نہ ہو تو عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نمونہ بنا کر بھیجا انبیاء اکرام علیہ وسلام کو الحمد اور یہ سلسلہ نبوت بالآخر امام اعظم امام کائنات سید الاولین والآخرین آخرین سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کامل ہدایت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو کافی دفعہ قرآن میں رپیٹ کیا ہے بسم اللہ رحم الحیم ارف ال رسول الدا دین الیندین اللہ ہی ہے وہ جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبوس فرمایا تاکہ اس کو تمام ادھیان پر غالب کر دے ولو کریحل مشرقول چاہے جو مشرک ہیں اس کا برا منائیں الحمد امام اعظم سیدنا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کائنات کے لوگوں کے لیے آئیڈیل بنایا چنانچہ صورت الاضاب کی 21 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لمفی رسول اللہ اس وت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بلا تحقیق بال تحقیق بلا شبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے لنک اللہ ولی و ذکر اللہ کثیرہ یہ اس کے لیے ہے جس کو یہ امید ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے اللہ کے ساتھ تو اس کی ملاقات ہونی ہے اور اس کو آخرت پر یقین ہے اور وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کے لیے جس کو اکاؤنٹبلٹی کے اوپر ایمان نہیں ہے اس کے لیے نہیں ہے اب ہمارے امام اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے چلے گئے آج سے چودہ سو انیس سال پہلے لیکن الحمد وہ اپنی وفات کے بعد اس امت میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کے گئے ہیں جس سے آج بھی ہم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے اللہ کو حاصل کر سکتے ہیں چنانچہ ہمارے شفیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومنوں کے لیے حدیث علیکم بالمؤمنین بال الرحیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے الموتہ امام مالک کے کتاب القدر چیپٹر میں اور المستدرک للحاکم میں سیدنا ابو حرار رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے گارنٹی ہے ایک قرآن اور دوسری میری سنت اور سنت وہ جو صحیح حدیث سے ڈرائیو ہو سواتر کب مانیں گے جب صحیح حدیث سے اسپورٹو ہو صحیح احادیث سے صرف حدیث سے نہیں الحمدللہ اس پہ میں نے پورا تھا اخلاق سے لیکچر کیا ہے اسلام کی ڈکشنری تقریباً سوا گھنٹے کا اس میں میں نے یہ ساری چیزیں بریف کی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد اپنی امت کو کسی شخصیت کے حوالے نہیں کیا آج جو ہم شخصیتیں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں ہم فلاں امام امام صرف ایک لا الہ الا اللہ. عبادت صرف ایک اللہ کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل وہ ہمارے امام اس کے بعد ہم کسی کو اپنا امام مطلق نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہم تک پہنچائے گا وہ ہمارے سر کا تاج ہے محدسین کو جو ہم کہتے ہیں امام بخاری امام مسلم اس لیے کہ انہوں نے ہمارے نبی کی بات ہم تک پہنچائی اپنی ان کی کوئی نہیں ہے تو ہمارے امام اعظم سعید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اپنی وفات کے بعد ہمیں وہی کے حوالے کیا ہے قرآن اور سنت کے شخصیات کے حوالے نہیں کیا کیوں اگر ہمیں سیدنا سعید عبرصی کے حوالے کرتے دو سال بعد وہ فوت ہو گئے سعیدنا عمر کے حوالے کرتے تیرہ سال کے بعد وہ فوت ہو گئے سعیدنا عثمان کے حوالے کرتے چوبیس سال کے بعد پچیس سال کے بعد وہ فوت ہو گئے سعیدنا علی کے حوالے کرتے تو تیس سال کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے تو اس وقت تو کوئی صحابی نہیں ہے آخری صحابی ایک ہجری میں فوت ہو گئے تو اب ہمارے پاس وہی قرآن ہے جو سعید افقر سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے جس کو سن کے عیسائیوں نے اسلام قبول کیا یہودیوں نے کیا آج بھی الحمدللہ قرآن کا مورجہ سامنے ہے کہ قرآن پاک خود اس دین کی حفاظت کر رہا ہے اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں کوئی غلطی کتائی ہے تو آپ کے ذہنوں سے محو کر دے اور جو میں نے حق بیان کیا اس کو یاد رکھ کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آخر میں جامع ترمزی کی صحیح حدیث سید حربی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں جامع ترمزی کے ابواب الدعاوا چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور بغیر ذکر و درود منتشر ہو جاتے ہیں قیامت والے دن انہیں اپنی اس مجلس پر حسرت ہوگی اب اللہ کی مرضی چاہے انہیں بخش دے اللہ کی مرضی قیامت والے دن انہیں عذاب دے اور یہی حدیث مسند امام احمد میں موجود ہے اور اس میں اضافی ورڈکس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں کہ ایسے لوگ اگر قیامت والے دن جنت میں داخل ہو بھی گئے تو جنت میں بھی انہیں اثرت ہوگی کہ جس مجلس میں انہوں نے ذکر و درود نہیں کیا تھا تو ہم ہر مجلس کے اینڈ پہ ذکر و درود کرتے ہیں اور وہ سب سے بیسٹ ذکر جو صحیح بخاری صحیح مسلم اور پوری سیاستہ میں موجود ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر ہمیں اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ذکر اس طرح سکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ تھا تو وہ ہم ذکر کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ مصلی ابروہی مما علی بروحی مَََ حمید الجید اللہ مبارک الحمد علی محمد كما ابروی مما علی بروحی ما حمید المجید اور آخر میں ہم وہی دعا کرتے ہیں جو صحاب کاف نے کی تھی جو صحابی بھی نہیں تھے تابئین میں سے تھے سعیدنا عیسی علیہ السلام کے لیکن اللہ تعالی نے قرآن میں ان کا ذکر کیا اور ان کو ہدایت تک پہنچایا کہ ربنا آتی من مل کا رشما نام امرینا روشدا اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر کام میں تو ہمارا مرشد بن جا آمینا